بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور ينفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذلله ومن يغلل فلا هاديله قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطاني الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اصلی لربك والحرب صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الامي الكريم ونحن ولا ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مواظبين مسلک اهل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے غیرت مند غجور مسلمان بھائیو عثمان مسجد ضلع بٹ خیلا مالاکنڈ ایجنسی میں آپ ادرات کی خدمت میں دوسری بھاگ حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے دعا فرمائیں اللہ پاک مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جب حق بیان ہو جائے پھر اللہ حق قبول کرنے کی عطا فرمائے میرے بھائیوں میں نے آپ ادرات کی خدمت میں جس موضوع کو بیان کرنا ہے وہ ہے مسائل قربانی قربانی کے دن ہیں اور قربانی کے متعلق آپ اکثر باتیں سنتے رہتے ہیں لیکن جس طرز پہ میں نے بیان کرنا ہے شاید اس طرز پہ آپ نے پہلے بات نہ سنی ہو قربانی سے عقائد اہل و سنت اور مسلک اہل و سنت کا ثبوت کیسے ہوتا ہے میرے بھائیوں قربانی میں میں قصہ تو نہیں سنانے لگا آپ اکثر سنتے رہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام نے خواب دیکھا حضرت اسماعیل کو ذبح کر دیا میں اس کے چند پہلوں پہ روشنی ڈالنے لگا ہوں اگر آپ قرآن کریم کے الفاظ کو دیکھیں تو ہمارے سامنے ایک چیز آتی ہے اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم کی بات کو نقل فرمایا اور اللہ فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلاطلام نے اپنے بیٹے کو بلایا اور فرمایا انی اراف علم نام بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے انی عزم ہوکا کا تو ذبح کر رہا ہوں فنز مازہ طرح اپنی رائے پیش کیجئے آپ کی رائے کیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلاط واللام نے اپنے بیٹے کے سامنے خواب کا ذکر کیا ہے توجہ رکھنا وہی کا ذکر نہیں کیا ان اللہ امارانی اللہ کے حکم کا ذکر نہیں کیا انی عراف المنام خواب کا ذکر کیا ہے اب بیٹے کا جواب سننا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات سن کے ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا یا بطف الماۃمر ستاجنی ان شاء اللہ میں صابرین ابو آپ اللہ کے حکم کو پورا کیجئے میں انشاءاللہ اللہ اللہ کے حکم سے آپ کے سامنے صبر کر کے دکھاؤں گا اب میرا سوال سننا والد نے فرمایا اللہ پاک نے مجھے والد نے فرمایا میں نے خواب دیکھا ہے اور بیٹا کہتا ہے اللہ کے حکم کو پورا کرو حالانکہ مفسرین یہاں اعتراض اٹھاتے ہیں بظاہر جواب مطابقت میں نظر نہیں آتا والد کہتے ہیں خواب دیکھا ہے بیٹا کہتے ہیں اللہ کے حکم کو پورا کرو ہونا تو یوں چاہیے تھا اف المار آئی فی منام خواب کو پورا کرو خواب کی بات نہیں کی حکم کی بات کی ہے کیوں آپ میری بات سمجھیں آپ توجہ میری طرف رکھیں گے تو میں کچھ کہوں گا نا اسپیکر کی تھوڑی سی آواز آتی ہے آپ ادھر ادھر دیکھنے لگ جاتے والد نے خواب کی بات کی ہے بیٹا اللہ کے حکم کی بات کرتا ہے والد کے الفاظ ہیں انی اراف علم نام میں نے خواب دیکھا ہے انی ازبہ تمہیں ذوا کرتا ہوں بیٹا یہ نہیں کہتا ابو خواب پورا کیجئے بیٹا کہنے لگا جو آپ کو رب نے حکم دیا ہے وہ پورا کیجیے اب یہ خواب حکم کیسے بنتا ہے توجہ میری طرف رکھیں ساتھی ادھر دیکھیں گے میں متوجہ کروں گا یا تو ساتھی ادھر چلے جائیں بات کر لیں آپ ضرورت حاجت پوری کر لیں پھر ادھر آئیں جلسے میں میرے سامنے بیٹھ کے پھر بھی ادھر دیکھتے ہو سادے آدمی والد نے حکم کی بات نہیں کس کی بات کی ہے سن آپ بولیں تو آپ کو سواؤ ادھر دیکھیں گے تو میرے بات کرنے کو فائدہ تو نہیں ہوگا نا والد نے کس کی بات کی ہے خواب کی یا اللہ کے حکم کی خواب کی اور بیٹے نے جواب میں کیا کہا اللہ کے حکم کو پورا کرو یہ خواب اللہ کا حکم کیسے بنتا ہے اہل سنت والجماعت بتاتے ہیں ایک نبی ہے ایک امتی ہے جب امتی سوتا ہے تو اس کی آنکھ پہ بھی نیند ہوتی ہے اس کے دل پہ بھی نیند ہوتی ہے دل بھی نیند کرتا ہے آنکھ بھی نیند کرتی ہے لیکن نبی کا معاملہ امتی سے جدا ہے حضرت امام بخاری رحم اللہ نے کتاب الصلاط صحیح بخاری میں روایت کو درج فرمایا ہے حضور پاک علیہ السلام نے نماز عشاء ادا کی حضور بستر پہ تشریف لائے آپ علیہ السلام سونے لگے ابھی وطر کی نماز نہیں پڑی، اماں ایشہ پوچھنے لگیں اطا نام و قبل انت یا رسول اللہ آپ نے وطر نہیں پڑھے وطر ادا کرنے سے پہلے سوتے ہیں حضور پاک سو گئے دوسری جگہ حضرت بلال کے الفاظ ہیں حتا سمے تو میں نے پیغمبر کے خراٹوں کی آواز سنی ہے گہری نیند میں سو گئے ہیں جب حضور نے نیند فرما لی آپ علیہ السلام اٹھے اٹھ کر نماز پڑھا دی اور وضو تازہ نہیں کیا صحابہ پوچھنے لگے یا رسول اللہ اللہ نے وضو کا حکم اٹھایا ہے یا آپ بھول گئے ہیں فرمایا نانا میں بھی نہیں بھولا اللہ نے وضو کا حکم بھی نہیں اٹھایا بلکہ ایک قاعدہ اور اصول بیان فرمایا ان نہ آئے نیا تنا ولا یا نام میں نبی ہوں تم امتی ہو نبی جب سوتا ہے اس کی آنکھ پہ نیند ہوتی ہے اس کا دل جاگتا ہے نبوت کا دل نیند میں نبوت کا دل نیند میں جاگتا ہے اور خواب کا تعلق بھی دل سے ہے نبوت کا دل نیند میں جاگتا ہے اسی وجہ سے نبی کا خواب خواب نہیں اللہ کا حکم ہوتا ہے کبھی فرمایا افعل ما تو اللہ کے حکم کو پورا کیجئے حضرت ابراہیم نبی تھے تو دل جاگ رہا تھا یہاں سے ایک اصول ملا کہ نبی اور امتی میں فرق ہے اگرچہ آیت مسائل قربانی میں سے ہے لیکن امتی اور نبی کا فرق سمجھ آیا اب ایک اور بات سمجھنا اسی قربانی کے متعلق میں صحابہ کرام نے سوال پوچھا ہے سن ابن ماجہ صفہ دو سو چھبیس باب ثواب الزیہ کے تاج امام ابن ماجا زمینی رام ایک روایت لائے ہیں حضرت ابن ماجہ نے فرمایا حضرت زید ابن ارکم رسی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن پوچھنے لگے یا رسول اللہ آپ نے ہمیں قربانی کا حکم دیا ہے ہمیں قربانی میں کیا ملے گا ہمیں ثواب کیا ہوگا حضرت پاکل اسلات و السلام کے صحابہ پوچھنے لگے قربانی میں ہمارے لیے کیا ہے فرمایا سنت وبیکم ابراہیم والد ابراہیم کے طریقے پہ عمل کرنا ہے مولانا فیحا یا رسول اللہ اس طریقے پر عمل میں ہمیں کیا ثواب ملے گا بِكُلِّ الشارت حسنا فرمایا ہر بال کے بدلے میں نیکی ملے گی پھر پوچھنے لگے یا رسول اللہ اگر کوئی جانور اونی ہو بال والا نہ ہو پھر اس کے بارے میں کیا حکم ہے فرمایا بکل شارتف ہسنا ہر اون کے بدلے میں بھی نیکی ملے گی ایک روایت تو یہ ہے ایک اور روایت حضرت امام ابویسٰ ترمزی رحمہ اللہ نے جامع ترمزی میں باب باجا حفی فضا کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی ام المؤمنین کی روایت کو نقل کیا ہے حضرت عما عائشہ فرماتی ہیں علیہ وسلم نے فرمایا نہ من کے دم اللہ رب العزت جو پسند فرماتی ہیں قربانی کے دنوں میں وہ جانور کا خون بہانا قربانی کرنا اللہ کو پسند ہے وہ انہی یوم القیامتی بھی قرون ہا و اشعاریہ و قیامت کے دن جب اللہ تمہیں ثواب عطا فرمائیں گے تو کھر کا ثواب بھی ملے گا بالوں کا ثواب بھی ملے گا ناخن کا ثواب بھی ملے گا سینگ کا ثواب بھی ملے گا یہ قیامت میں تمہیں ان کا ثواب ملے گا ذرا توجہ رکھنا یہ دونوں احادیث پہ ذرا بندہ غور کرے تو ایک سوال اٹھتا ہے پہلی حدیث میں زید ابنکب پوچھتے ہیں کیا ثواب ملے گا حضور نے فرمایا ہر بال کے بدلے میں نے کی ہے ہر اون کی بال کے بدلے میں نے کی ہے دوسری روایت میں اما رضی اللہ عنہ نے حضور پاک کا فرمان نقل کیا ہے قیامتی بھی قرون ہا وہ اشعاریہ وہ سینگوں کا بھی ثواب ہے بالوں کا بھی ثواب ہے کھر اور ناخن کا بھی ثواب ہے تو سوال اٹھتا ہے ان چیزوں کا ذکر کیا جو کھائی نہیں جاتی بال ہے سینگ ہے اون ہے کھال ہے ناخن ہے استعمال میں کھائی تو نہیں جاتی ان کا ثواب ہے جو چیزیں کھائی جاتی ہیں ان کا ثواب کیوں نہیں بتایا ایک بات اور سک سے دینا ان کا ثواب کیوں نہیں بتایا ان کا بتایا ہے جو چیزیں کھائی جاتی ہیں ان کا ثواب کی بات نہیں ہے گوشت کی بات نہیں ہے چوڑی اور دستی کی بات نہیں ہے اس میں سری کی بات نہیں ہے پائے کی باتیں نہیں ہیں دل اور کلیجی کی بات نہیں ہے ان کی باتیں کیوں کی ہیں میرے بھائیوں یاد رکھنا میں اس کا جواب عرض کرنے لگا ہوں حدیث پاک میں صحیح مسلم میں ایک حدیث موجود ہے حضر پاک پاکلات و السلام فرماتے ہیں اوتی تو جوامی الکلم لوگو اللہ پاک نے مجھے کلمہ جامعہ عطا فرمایا ہے کلمہ جامع عطا بلکہ فرمایا چھ چیزیں ایسی ہیں جو باقی نبیوں کو نہیں ملی مجھے ملی ہیں اوتی تو جوام الکلم ان میں ایک چیز کلمہ جامع ہے فضلت عل الانبیاء بست اوتی تو جوام الکلم فنسرت بالرب ایک مہینہ کے پیدل فاصلے پہ اللہ نے مجھے روق عطا فرمایا ہے پھر حضره پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جولت لی الارض مسد و, و طہورا تمام زمین کو میرے لیے مستد اور گا پاکیزہ بنا دیا گیا ہے اور حلت میرے لیے اللہ پاک نے غنیمت کو حلال کر دیا ہے حضرت اسلام فرماتے ہیں اور سلط ول الخل کافہ پوری دنیا کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے وہ خطمہ بین نبی جون میرے ذریعے نبوت کو ختم کر دیا گیا ہے میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا یہ چھ چیزیں ہیں جو باقی نبیوں کو نہیں مجھے ملی ہیں ان میں پہلی چیز پہ غور کرے تو اس اعتراض کا جواب ملتا ہے او تی تو جو اللہ نے مجھے کلم جامعہ عطا فرمایا ہے ایک کلمہ ہے کلمہ کمانی بات ایک کرو مطلب ایک, ایک کلم جامعہ ہے بات ایک کرو اس سے مطلب متعدد نکلے ایک بات سے کئی مسئلے حل ہو جائیں اسے کلم جامعہ کہتے ہیں ایک بات سے ایک مسئلہ حل ہو اسے کلمہ کہتے ہیں فرمایا اُوتیتو تو میں الکلم اللہ نے مجھے ایسی شان عطا فرمائی ہے بات ایک کرتا ہوں تو مسئلے کئی حل ہوتے ہیں توجہ ہے سب کی ہے اب اس حدیث کو دیکھو حضور پاک علیہ السلام نے بات کی ہے ان چیزوں کی جو کھائی نہیں جاتی کھانی والی چیزوں کی بات نہیں کی آل و سنت اصول بتاتے ہیں جب فائدہ جب فضیلت جب شان کسی کے لیے ثابت ہو تو اس میں ایک چیز کا درجہ چھوٹا ہے ایک چیز کا درجہ بڑا ہے چھوٹا چیز کا درجہ یہ چھوٹی حیثیت میں ہے بڑی چیز کا درجہ بڑی حیثیت میں ہے جب چھوٹی چیز کے لیے انعام کا فضیلت کا شان اور مرتبہ کا اعلان ہوتا ہے تو بڑی چیز کا اعلان اس سے بڑھ کے ثابت ہوتا ہے یہ اصول آپ سمجھیں میں اس پہ ایک دو مثالیں دیتا ہوں حضرت خانوی فرماتے ہیں واسطہ اکثر عوام سے ہونا پھر بندہ مثال عرض کرتا ہے مثال سے ایک چیز سمجھاؤں چھوٹی چیز کے لیے ثابت ہے تو بڑی چیز کے لیے اس سے بڑھ کے ثابت ہے آج کل بعض لوگ کہتے ہیں کسی آدمی کی نماز قضا ہو جائے بھول کے تو وہ آدمی دوبارہ لوٹائے اور جو آدمی جان بوجھ کے نماز چھوڑ دے وہ دوبارہ نہیں لوٹا سکتا آلو سنت نہیں مانتے آلو سنت والا یہ ہے جان بوجھ کے چھوڑو گے پھر بھی بولے نا پھر بھی پڑھنی پڑے گی اور بھول کے چھوڑو گے پھر بھی پڑھنی پڑے گی ہم نے کہا نہیں بھول کے چھوڑو گے تو پڑھنی پڑے گی جان بوجھ کے چھوڑو گے نہیں پڑھنی پڑے گی بھائی دلیل کیا ہے فرمایا حضور پاک نے فرمایا من نام سلاطن اور ایک آدمی سو جائے یا بھول کے نماز چھوڑ دے یہ آدمی پڑے گا جب اس کو یاد آ جائے گی یہاں تو حضور نے جان بوجھ والے کی بات نہیں کی جان بوجھ والے کی تو بات نہیں ہے اب اہل سنت کو اصول دیکھنا چھوٹی چیز کا ثواب بڑی چیز کا ثواب کوئی اصول اس پہ فٹ کریں تو جواب نظر آتا ہے ہم نے کہا سنو جان بوجھ کے بھی پڑھنی پڑے گی پوچھا دلیل کیا ہے ہم نے کہا یہی روایت جو تم پیش کر رہے ہو یہی ہمارے دعوے کی دلیلیں کہنے لگے کیسے میرے کہا ایک نماز چھوڑ دینا ہے بھول کے ایک نماز چھوڑ دینا ہے جان بوجھ کے ذرا غور سے جواب دینا بڑا جرم کیا ہے جان بوجھ کے نماز چھوڑنا یہ بڑا جرم ہے یا بھول کے نماز چھوڑنا یہ بڑا جرم ہے کے ہم نے کہا جب چھوٹا جرم کرے بھول کے نماز چھوڑے تو پڑھنی پڑتی ہے تو بڑا جرم کرے جان بوجھ کے چھوڑے تو اس سے بڑھ کے پڑھنی پڑتی ہے چھوٹی چیز کے لیے ثابت ہے تو بڑی چیز کے لیے اس سے بڑھ کے ایک اور مثال لینا صورت عزاب نمبر 40 مرزائی دلیل میں پیش کرتے ہیں برزائی کہتے ہیں اللہ پاک نے اس آیت میں فرمایا جو حضرت خالی صاحب نے ابھی تلاوت میں پڑھی ہے اللہ پاک نے فرمایا وہ خاتمن نبی جینا حضور پاک علیہ السلام آخری نبی ہیں حضور کے بات نبی پیدا نہیں ہونا وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے حضور کے بات نبی نہیں ہے لیکن اللہ پاک نے خاتم المرسلین نہیں فرمایا کہ آخری رسول ہیں تو پتا چلا نبیوں کے آخری ہیں لیکن رسولوں نے آنا ہے مرزائیوں سے دلیل پوچھو تو کہتے ہیں یہ آیت کا سیاق اور سباق ہماری دلیل ہے یہ ای آیت شروع ہوئی ہے لیکن رسول اللہ مردوں میں کسی کے وارد نہیں ہیں ولیکن رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں اب وخاتم المرسلین آنا چاہیے تھا رسول کی بات کر کے اللہ نے پاسا پلد کے نبی کی بات کی ہے خاتم تمنبی جینا نبیوں کی آخری ہیں رسولوں کی بات دے کی پتہ چلا رسول آ سکتا ہے رسول کسے کہتے ہیں جمہور مفسرین اس میں فرق کرتے ہیں رسول کمانا وہ نبی جسے کتاب ملے نبی کمانا جسے کتاب نہیں صرف پیغام ملے ہم نے کہا مرزائیو یہی آیت تمہارے خلاف دلیل بنتی ہے کہنے لگے کیسے میں نے کہا تمہاری دلیل نہیں تمہارے ڈکوسلے کا جواب بنتا ہے اللہ فرماتے ہیں ولیکن رسول اللہ حضور رسول بھی ہیں نبی بھی ہیں خاتمن نبی جینہ آخری نبی بھی ہیں ایک نبی ہوتا ہے ایک رسول ہوتا ہے نبی اسے کہتے ہیں جو صرف پیغام لائے رسول اسے کہتے ہیں جو پیغام کے ساتھ ساتھ اللہ کی طرف سے کتاب بھی لائے امام ابن کثیر رحمہ اللہ اسی آیت کتاب جو اصول نکل کرتی ہیں میں اس کا محاصل آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں فرمایا ایک نبی ہے بغیر کتاب والا صرف پیغام ملے ایک رسول ہے پیغام بھی ملے کتاب بھی ملے نبوت کا درجہ چھوٹا ہے رسالت کا درجہ بڑا ہے جب چھوٹا درجہ آنا منع ہے تو بڑا درجہ اس سے بڑھ کے آنا منع ہے جب خاتم النبیجین ہو ہو گیا تو بڑا درجہ تو خود بخود منع ہے ایک مدرسے کے سامنے بار لگا دی جائے محتمیم کہہ دیں یہاں کسی نے بھی داخل نہیں ہونا اگر استثناء تو ہو تو استاد بھی داخل نہیں ہو سکتا نفی العام یستلزم نفی الخاص نفی خاص کو عام کی نفی مستلزم ہے میرے بھائیو یاد رکھنا تو جب چھوٹی چیز کے لیے کسی چیز کا ثبوت ہو جائے کسی معاملے اور امر اور حکم کا ثبوت ہو جائے تو بڑی چیز کے لیے اس سے بڑھ کے ثبوت ہو جایا کرتا ہے اب ذرا ایک اور بات بھی غور کرنا توجہ ایک تیسری مثال اسی مسئلے کو سمجھانے کے لیے عرض کرنے لگا ہو سنت والجماعت کہتے ہیں شہید کو اللہ زندگی عطا فرماتے ہیں شہید کو اللہ حیات عطا فرماتے ہیں بھئی قرآن کریم موجود ہے عادی نبیہ موجود ہے سورت بکرا آیت نمبر ایک سو چوون آل امران آیت نمبر ایک و ستر اس طرح متعدد آیات موجود ہیں شہید کو زندگی ملتی ہے اور آل و سنت کا عقیدہ ہے انبیاء کرام کو بھی قبروں میں زندگی بلند آباس سے زندگی حاصل ہے انبیاء بھی قبروں میں زندگی ہیں تو کوئی پوچھتا ہے بابا انبیاء زندگی ہیں شہید کا لفظ تو قرآن میں بطور عبارت و نفس موجود ہے شہید کا لفظ موجود ہے نبی کا لفظ کہاں ہے ہم نے کہا یہی آیت جو تم شہید کے لیے پیش کرتے ہو یہی نبی کے لیے دلیل بن سکتی ہے کہہ لگے کہ کیسے آل و سنت کا اصول ہے جب چھوٹے درجے کے لیے فضیلت ثابت ہو بڑے درجے کے لیے اس سے بڑھ کے ثابت ہے ایک درجے نبوت ہے ایک درجے شہادت ہے شہادت کا درجہ چھوٹا ہے مؤمن ہے نبوت کا درجہ بڑا ہے ایمان ہے نبوت ایمان ہے شہید مؤمن ہے ممن کمانا ماننے والا ایمان کمانا جس کو مانا جاتا ہے میں قرآن کا مؤمن ہوں ایمان لاتا ہوں قرآن میرا ایمان ہے تو یہ اصول ہے کہ مؤمن کا درجہ چھوٹا ہے ایمان کا درجہ بڑا ہے مسلمان مؤمن ہے اس کا درجہ چھوٹا ہے قرآن کا درجہ بڑا ہے وہ ایمان ہے شہید مؤمن ہے ہے ہے ہے ہے حاصل حاصل حاصل کے جل چھے آقام القرآن میں حضرت ضفر احمد عثمانی میں وہی اصول نکل کر رہا ہوں تو وہی اسی پہ آنا قربانی کے بارے میں یہ تین مثالیں ذہن میں رکھو تو وہ حدیث آلوتی ہے حضور نے فرمایا اَنَّهُ لَتَعْتِ يَوْمَ الْقِيَامَتِ بِقُرُونِهَا وَعَشْعَارِهَا وَعَضَلَافِهَا کھروں کا ثواب ہے سینگوں کا ثواب ہے اون کا ثواب ہے کھال اور بال کا ثواب ہے گوشت کا نہیں بتایا ہم نے کہا جو نہیں کھائی جاتی گوشت بڑی چیز ہے جو نہیں کھائی جاتی چھوٹی چیز ہے جب چھوٹی چیز پہ اتنا ثواب ہے تو جو کھایا جاتا ہے ہے گوشت پہ اس سے بڑھ کے کے ثواب جب چھوٹی چیز کے لیے مسئلہ ثابت ہو تو بڑی چیز کے لیے اس سے بڑھ کے ثابت ہوتا ہے اول و سنت کا اصول میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ذرا ایک اور بات پہ غور کرنا اسی قربانی کے بارے میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ قربانی ہم کتنے دن کریں سنت جماعت بتاتے ہیں کہ قربانی کرنی ہے تو تین دن ہے حضرت علی حضرت عبداللہ ابن عمر اور حدیث میں خود اس پہ دلائل موجود ہیں کہ قربانی تین دن ہے دس ذی الحجہ گیارہ ذی الحجہ بارہ ذی الحجہ یہ تین دن قربانی کے ہیں ان دنوں میں جانور کو ذبح کیا جا سکتا ہے بعض لوگ کہتے ہیں نانا قربانی کے چار دن ہیں ہم نے کہا کیسے کہا تیرویں ذی الحجہ بھی عید کے چوتھے دن بھی قربانی کرنی چاہیے ہم نے کہا کیسے کہا حدیث پاک موجود ہے حدیث میں حضور پاک نے فرمایا ایام التشرق کلوحاء ایام و جو جہاں جہاں تکبیرات پڑی جاتی ہیں وہ دن تمام کے تمام قربانی کے دن ہیں لہٰذا تکبیرات چوتھے دن کی اثر تک پڑھی جاتی ہیں لہٰذا قربانی بھی چوتھے دن کریں گے شاید آپ کے ہاں بھی ہوں یہ دلیل پیش کر دیتے ہیں اب بابا حدیث پاک آگئی حضور پاک نے فرما دیا جتنے دنوں تک آپ تشریق کر سکتے ہو اللہ اکبر اللہ اکبر کی تکبیریں پڑھتے ہو اتنے دنوں تک قربانی کے دل شمار کیے جا سکتے ہیں لہذا چوتھا دن بھی قربانی میں شامل کریں گے ہم نے کہا نانا یہی حدیث تیرے خلاف دلیل ہے کہنے لگے کیسے میں نے کہا پہلی بات یہ ہے امام ابو حاطم راضی نے فیصلہ نقل کر دیا ہے حاضہ حدیث ال موضوع بحاضل اسناد حاضہ حدیث الخب ام باضل اسناد کی حدیث جھوٹی ہے حدیث نفزیاں نہیں ہے نبوت پہ بہتان گڑا گیا ہے لیکن ایک منٹ میں تیری بات مان لیتا ہوں کہ یہ حدیث ہے تو پھر اس حدیث میں تیرے خلاف دلیل موجود ہے جب پاک کا فرمان تم یہ نقل کرتے ہو کہ جتنے دن تشریق پڑھنی ہے قربانی کرنی ہے شروع ہوتی ہیں کس ذی الحجا سے نوزل احجا بکرا عید سے پہلے یا بعد میں ایک دن پہلے نوزی الحجہ کو شروع ہوتی ہیں تو قربانی بھی نو سے شروع کر نوزل حجت شروع ہوتی ہے نا تو قربانی بناؤ سے شروع کر اگر آپ تعویل کر سکتے ہو تو ہم بھی تعویل کر سکتے ہیں باؤ کا تجرو و باٮٔا تجرب نہیں بنے گا جو اصول آپ لگاؤ گے وہی اصول یہاں لگ سکتا ہے تو قربانی کے دل یہ آل و سنت والجماعت جماعت کے مطابق تین ہیں میں اس پہ ایک اور دلیل پیش کرنے لگاؤں صحیح بخاری میں حضرت باخل السلات وسلام نے فرمایا تھا تین دن تک قربانی کا گوشت رکھ سکتے ہو اس کے بعد بعد میں نہیں رکھ سکتے لیکن اس بات کو بات میں منسوخ کر دیا گیا قربانی بعد میں دن قربانی کا گوشت بات میں رکھنے کی اجازت دی گئی تو ہم نے کہا تین دن کے تین دن تک قربانی کا گوشت رکھا جا سکتا ہے اس کے بعد گوشت نہیں رکھا جا سکتا تو بکرا کیسے ذبح ہو سکتا ہے بعض لوگ کہنے لگے یہ تو اجازت مل گئی تھی بعد میں آپ رکھ سکتے ہو کھلو کھا بھی سکتے ہو ذخیرہ بھی کر سکتے ہو لہذا بعد میں تو اجازت ہے یہ تین دن کی دلیل کیسے بن سکتی ہے ہم نے کہا ایک بات میں کروں جی کائیں ہم نے کہا حضور نے اجازت دی ہے تو پورا سال بھی گوشت رکھ سکتے ہو کہتے ہیں جی ہاں میں نے کہا پھر پورا سال بھی قربانی کر سکتے ہو کہا نہیں ہم نے کہا دلیل نہیں بن سکتی ایک اور مسئلہ ی قربانی پہ ذہن میں رکھنا میرے بھائیوں آل و سنت والجماعت جماعت کہتے ہیں قربانی میں اگر ایک جانور چھوٹا ہے جیسے دمبا دمبی یہ بکرا بکری ہے تو اس میں ایک بندہ شریک ہو سکتا ہے اور اگر تو جانور بڑا ہے تو اس میں دس آدمی شریک ہو, اس میں سات آدمی شریک ہو سکتے ہیں صحیح مسلم میں حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت موجود ہے حضرت جابر فرماتے ہیں حضرت نے بڑے جانور میں سات آدمیوں کے حصے رکھے سات آدمیوں کے گائے میں بھی سے رکھی ہے اونٹ میں بھی حصے رکھے ہیں گویا ساتھی سے ہمیں کچھ لوگ کہنے لگے بابا حدیث پاک جام ترمزی میں موجود ہے جام ترمزی کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس نقل فرماتی ہیں آپ علیہ السلام نے 10 آدمیوں کو اونٹ میں شریک کیا تھا ہم نے کہا ایک حدیث تو نے پیش کی ہے ایک حدیث آل سنت والجماعت کے مسلک والوں نے پیش کی ہے ہم حضرت جابر کی روایت کو پیش کیا ہے کہ سات آدمی شریک ہیں حضور اکرم اسلام نے حکم دیا ہے تو نے ابن عباس کی روایت کو پیش کیا ہے حضور نے 10 آدمیوں کو شریک کیا ہے یہی حدیث اٹھا لیں جس کتاب سے تو نے حدیث پاک کو اٹھایا ہے اس کتاب میں اس حدیث پاک کے تارفس کا فیصلہ بھی موجود ہے امام ترمذی رحمۃ اللہ پہلے اسی سوال آئے ہیں جو عبداللہ ابن عباس کی ہے 10 آدمیوں کی شرکت والے پھر حدیث وال آئے ہیں جس میں آدمیوں کی بات صرف ساتھ کی ہے تو ساتھ والی بات میں لائے ہیں محدثین کا اصول ہے جب دو حدیثیں آ جائیں امام ابو داود سجستانی نے سنر ابی داود میں لکھا ہے ازا تنازہ الخبرانی ان رسول اللہ نزر علامہ احملوہی اصحابہ من بعد ہی حضور باق کے صحابہ کے عمل کو دیکھا جاتا ہے کہ کس حدیث پہ صحابہ نے عمل کیا ہے امام ترمزی فرماتے ہیں والعملو على اندالالعلمی آل من أصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوضر کے صحابہ نے دس آدمیوں کے شرکت والی حدیث کو چھوڑ دیا ہے سات آدمیوں پہ سات آدمیوں والی حدیث کو لے لیا ہے آل سنت نے کہا سات آدمیوں کی روایت کو صحابہ نے لیا ہے تو ہم لیں گے سات شریک ہو سکتے ہیں گائے میں اور دونے کہا دس آدمی شریک ہو سکتے ہیں جسے صحابہ نے چھوڑ دیا آل سنت نے چھوڑ دیا اللہ پاک آپ کو اور ہمیں صحیح طریقے پر قربانی کرنے کی توفیقہ فرمائے وہ آخردا وانا الحمد